تو انہوں نے منہ پھیرا تو ہم نے ان پر زور کا اہلا سیلاب بھیجا اور ان کے باغوں کی عوز دو باغ انہیں بدل دیے جب میں بکٹا بدمزہ میوہ اور جھاؤ اور کچھ تھوڑی سی بیڑیاں